معمول مبارک حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گردن کے دونوں جانب کی رگوں اور شانوں کے درمیان حجامہ لگوایا کرتے تھے اور یہ عمل سترہ انیس یا اکیس تاریخ کو کیا کرتے تھے